کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تو وہ اس کے لیے دونی کرے اور اللہ کو عزت کا ثواب دے